تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان دونوں بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن جم صد اللہ آج کے درس کا آغاز ہم صور طعبہ کی آیت نمبر چھپن سے کر رہے ہیں اور جو حضرات پچھلے درس میں شریک تھے وہ جانتے ہیں کہ غزوہ سبوک کا ذکر تھا اور غزوہ سبوک کے ضمن میں منافقین کی مذمت کی گئی تو ان آیات میں بھی منافقین کی مذمت ہے اور میں کہ اور یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں یقین دلائیں گے مماہم منکم لیکن اللہ کہتا ہے نہیں یہ تم میں سے نہیں ہے صرف باتوں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا صرف دعووں سے کوئی عاشق نہیں ہو سکتا صرف لمبی چوڑی تقریریں کرنے سے کسی کو دین کا بہت بڑا خادم شمار نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے حمل کی ضرورت ہے اور دل کے صحیح عقیدے کی ضرورت ہے بلا قوم یف رقور لیکن یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں تم سے جدا ہے خوف کے مارے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر نہ یہ مسلمان نہیں ہے جیسا کہ اللہ نے پہلے بارے میں بھی فرمایا ممینا النَّاسِ میں یقور آ منا انسانوں سے سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے مما ہوں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں یوخا بھی آ بنو یہ اللہ کو بھی دھوکا دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں مماخا اللہ نہ اللہ کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے نہ اللہ والوں کو دھوکا دے سکتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو خود دھوکا دے رہے ہیں خود دھوکا دے رہے اللہ اکبر ایسا ہی ہے جیسے کہ ہو بیمار ہو بیمار اور اس کے سامنے اپنے وقت کا سب سے بڑا حکیم اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہو اور سب سے قیمتی ہسپتال ہو بد وقت کے لیے موقع ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کروا لیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں تو تندرست ہوں میں تو تندرست ہوں تندرست نہیں بلکہ میں تو خود ڈاکٹر ہوں تو کتنا بڑا بےفوف انسان ہے وہ اگر جا کر باہر گئے کہ میں نے ہسپتال والوں کو ایسا چکر دیا یاد رکھ ऐसा گے ایسا याद بنایا یاد था لیں گے میں تھا تو بیمار لیکن بن گیا جا کے मैंने بن گیا جا کے था میں نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا لوگوں نے سمجھا کہ واقعی ٹھیک ہے تو بےکوف سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بےکوف بنایا دھوکا دیا حالانکہ یہ تو خود بےکوف ہے اپنے وقت کا بلکہ سارے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سامنے سب سے بڑا ہسپتال بس سے نبے کی صورت میں علاج کروا سکتے تھے اپنے دل کی بیماریوں کا مگر کہنے لگے ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے ہم تو صحیح ہیں بالکل صحیح ہیں ہم تو مومن ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں اور پھر آپس میں کہتے بتاؤ کیسا دھوکہ نہیں ہے ہے نہیں ہے ہم مسلمان لیکن یقین دلا محمد کو کہ ہم مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اخلاق کا تو یہ عالم تھا حضور جانتے تھے یہ دل گندے ہیں یہ سڑے ہوئے ہیں یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں آپ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو حضور کہتے بہت اچھا بہت اچھا آپ اچھا اچھا مسلمان ہیں بہت اچھا تو آپ ان کو جھوٹا نہیں کہتے تھے اور ان کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتے تھے بعض مواقع پر لوگوں نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے ہیں اسلام مسلمانوں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی گردن کیوں نہیں اڑا دیتے قربان جاؤں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر حضور نے فرمایا کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اگر میں نے ان کو قتل کیا تو لوگ کہیں گے ان محمدن یا قطب محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھے کہ یہ درپوک قوم ہے ایسے درپوک ہیں لو یدون مل جن اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے او مغاراتن یا کوئی پہاڑ کی غار مل جائے او مدخل او مدل یا کوئی بھی چھپنے کی جگہ مل جائے لبن لو ارے ہی بہوم یج مہوم کر وہاں جا کر چھپ جائیں گے چھپ جائیں گے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی ارد کیا اور آپ جانتے ہیں مکہ میں تو معاملہ بڑا بازی تھا یا تو تھے یا کھلا کا مسلمان تھے اور وہاں, وہاں اپنے اپنے کو کو مسلمان کہنا گویا کہ اپنے آپ کو خطرات کے لیے پیش کرنا تھا اپنے آپ کو ضرب و ضرور کے لیے پیش کرنا تھا اپنے آپ کو پتھروں کے لیے پیش کرنا تھا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اس لیے وہاں تو مخلص مسلمان تھے یا پھر کھلم کھلا کا پھر مدینہ منورہ میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی اور ایسی عزت دی کہ مدینے والوں نے متفقہ طور پر چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے سیادت اور قیادت کا تاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا لہٰذا وہاں یہ مجبور تھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اسلام کے دعوے کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے تو ان کے بڑا مسئلہ تھا کیا کریں اپنے آپ عزت ہے حضور کو حاصل اور غلب ہے اسلام اور مسلمانوں کو حاصل تو اگر کافروں کا ساتھ دیتے ہیں تو مسلمان ہمارے خلاف اور اگر مسلمانوں کا دل جان سے ساتھ دیتے ہیں تو کافر ہمارے خلاف تو انہوں نے دو گلا پن اختیار کیا بساہر کو اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان لیکن اندر سے کافر تھے اور چھپ چھپ چھپ کر جا کر کافروں کو یقین دلاتے تھے ان کو ہم تمہارے ساتھ ہیں انتحدی ہم جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو حضور کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے اس لیے فرمایا کہ اگر ان کو کچھ چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہاں جا کر چھپ جائیں گے صدقات اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایسے بھی ہے جو کہ آپ کو صدقات اور زکات اور خیرات کی تقسیم میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس آیت کے وہ فرمانے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے تھے تو تمیمی وہ آیا اور کہنے لگا کرو ادل کر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل ارے تیری ہلاکت ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون عدل کرے گا میں تو دنیا کو عدل سکھانے کے لیے آیا ہوں اگر میں ہی عادل نہیں تو پھر کون عادل ہوگا ہے تمہارے فاروق اور رضانو جن کا جلال مشہور ہے اور وہ ایسے موقع پر غضبناک ہو جایا کرتے سے انہوں نے مجھے اجازت دیں میں اس بد کی گردن کو اڑا دوں ربی اکرم وسلم نے فرمایا اور فرمایا کہ اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہی ہیں کہ ان کی نماز کے مقابلے میں تمہیں اپنی نماز حقیر محسوس ہوگی اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے کم تر محسوس ہوں گے لیکن یہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تین کمان سے نکل جاتا ہے ایسے دین سے نکل جائیں تو معلوم ہوا کہ صرف نماز روزے کا اعتبار نہیں جب دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو ادب نہ ہو احترام نہ ہو جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے ادب سے احترام سے محبت سے خالی ہے وہ چاہے ساری ذات نماز پڑھتا رہے اور چاہے سارے سال روزے رکھتا رہے اور چاہے ہر سال حج کرتا رہے نہ اس کی نماز کا اعتبار ہے نہ روزے کا اعتبار ہے نہ حج کا اعتبار ہے کسی چیز کا اعتبار نہیں جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ادب و احترام سے خالی ہے چنانچہ جی اس پر یہ کریمہ اتری ان میں سے بات ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور فرما کے دو اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق صدقات میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں ہیں کہتے محمد بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اساہ اور اگر ان کی مرضی کے مطابق صدقات میں سے ان کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں نظر ہے تو صرف پیسے پر مالی مفاد اگر مالی مفاد حاصل ہو گیا اور حضور نے کچھ دے دیا تو حضور کی تعریف ہے محمد بہت اچھا ہے اور اگر کچھ نہ ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنسیب کیسے احمد تھے یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کے چند ٹکے دنیا کا تھوڑا سا مفاد ان کی نظر میں زیادہ حضمت اور زیادہ حیثیت رکھتا تھا آخر پر نظر نہیں صرف دنیا پر نظر حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لوگوں اللہ کی قسم قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جتنی انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو سمندر کے مقابلے میں حیثیت ہے وہ بھی حیثیت ہے اگر تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکال دو تو تمہاری انگلی کو جتنا پانی لگا ہوا ہے اس پانی کو سمندر کے مقابلے میں جو حیثیت ہے کہ اس دنیا کو آفرت کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی, حیثیت بھی حاصل نہیں کہاں دائمی چیز کہاں فانی چیز کہاں وہ زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں آپ جتنے عدد بھی ہیں شمار کر لیں سینکڑوں سال کی زندگی یہ بھی غلط ہزاروں سال کی زندگی یہ بھی غلط لاکھوں سال کی زندگی یہ بھی غلط کروڑوں سال کی زندگی یہ بھی غلط اربوں سال کی زندگی یہ بھی غلط اربوں سال کی زندگی یہ بھی غلط یہ بھی غلط سارے عدد ختم اس لیے کہ وہ زندگی کسی عدد میں آ ہی نہیں سکتی کیسی زندگی اور کہا بیس سال کی زندگی تیس سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی ساٹھ سال کی زندگی اور وہ زندگی بھی ایسی کہ دکھوں سے بھری دکھوں سے بھری پیدا ہونے سے لے کر موت تک دکھ مسیم سے ہی مسیم سے ہی حوادث بیماریاں ہی, ہی بیماریاں جھگڑے ہی جگڑے نفرتیں ہی نفرتیں بھوک ہی بھوک دھوپ ہی دھوپ گرمی ہی گرمی تو کہاں یہ زندگی یہ چھوٹی سی زندگی جو دکھوں سے بڑی ہوئی اور کہاں وہ زندگی جو کسی عدد میں نہیں آتی اور کہاں یہاں کی نیم اور کہاں وہاں کی نیم تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی دنیا اور دنیا کی نیم سے آخرت اور آخرت کی نیمتوں کے مقابلے میں اسی لیے ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دنیا میں زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری ہوگی بڑی تکلیف بیچارے نے زندگی میں کوئی دیکھے ایسے لوگ نہیں ہوتے بےچارے نے تو نہیں ایسے بچے پیدا ہوتے ہی ہیں بیمار ہوتے غریب گھر میں پیدا ہوئے اور ہے بھی بیمار اب گھر میں غربت اور ساتھ بیماری لگی بیچارے کی ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری ہوگی جب اس کو جنت میں صرف چند لمحوں میں داخل کیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ کبھی دنیا میں دکھ بھی دیکھا تھا کہے گا نہیں کوئی دکھ نہیں دیکھا سب کچھ بھول جائے اور پڑھائی کہ جس کی دنیا کی زندگی عیاشیوں میں گزری ہوگی عیاشوں میں دولت کی ریل پیل عہدہ اقتدار کرسی شہرت سب کچھ مادی سامان اس کے پاس لیکن جب دو زخمے سے لمحوں کے لیے اس کو گزارا جائے گا پوچھا جائے گا کبھی عیش بھی دیکھی ہے کبھی لذت بھی دیکھی کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو کبھی عیش نہیں دیکھی کبھی میں نے سکون کا کوئی لمحہ نہیں دیکھا تو یہ ہے آغرت اور یہ ہے دنیا تو فرمائش یہ ایسے بے ہیں کہ ان کی نظر آخرت پر نہیں بلکہ ان کی نظر صرف صرف مال پر مالی مفادات پر یہاں ایک بات یہ بھی سن لیجیے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص دنیا کا مال طلب کرتا ہے امانت کے ساتھ سچائی کے ساتھ عزت کے ساتھ دنیا کو طلب کرتا ہے امانت عزت اور سچائی کے ساتھ حلال طریقے سے دنیا کو ٹرب کرتا ہے اور مقصد کیا ہے تاکہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کر سکوں غریب رشتہ داروں اور غریب مسلمانوں کی مدد کر سکوں اور سب سے بڑا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی میں اپنا پیسہ لگا سکوں اگر کوئی اس نیت سے دنیا طلب کرتا ہے تو یہ دنیا دنیا نہیں ہے یہ دنیا آخرت ہے یہ دنیا مضموم نہیں ہے یہ دنیا مطلوب ہے محبوب ہے ایسی دنیا تو کمانے کا حکم دیا ہے آسان نے حکم دیا ہے صحابہ دنیا وہ مضموم ہے جبکہ صرف صرف صرف صرف, صرف دنیا پیش نظر نہ ہو نہ اللہ نہ اللہ کا نہ ان کے احکام نہ حلال نہ آرام نہ سچ نہ پی پیسہ، پیسہ، بھی ہو کر مقصد ہے یہ قابل ہے مسمت قرآن اور حدیث میں اسی کی مذمت کی گئی ہے ہر کمانے والے کی مسمت نہیں ہے تو یہ منافع کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا کہ اگر ان کو کچھ پیسہ دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہوں رسول فرمایا کہ اگر ان کے اندر چار باتیں پائی جاتی تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اگر ان کے اندر چار باتیں پائی جائیں وہ کیا برو اللہ رسوا اللہ رسول اگر یہ خوش ہو جاتے اس پر جو ان کو اللہ نے دیا جو ان کو اللہ کے رسول نے دیا پہلی شفتی ہے جو اللہ نے دیا اور جو اللہ کے رسول نے دیا دیکھیں ویسے تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے صدقات کی تقسیم کا جو اللہ کے رسول نے اس کو اس میں سے حصہ دیا اس پر خوش ہو جاتا مطمئن رہتا ویسے میں عمومی طور پر عرض کروں کہ اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اللہ کی عطا پر راضی رہے اللہ نے اس دنیا میں کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا اور کسی کو متوسط بنایا درمیان حال کا بنایا تو جو شخص اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اے اللہ تو نے مجھے جیسا بنایا میں خوش ہوں اس پر جیسا بنایا اس کو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں مجھے خوبصورت بنایا بدسورت بنایا اللہ میں خوش ہوں کالا بنایا گورا بنایا میں خوش ہوں مجھے بیٹے دیے بیٹیاں دی اللہ میں تیری عطا پر تقسیم پر خوش ہوں مجھے تھوڑا دیا زیادہ دیا میں اس پر خوش ہوں تو اللہ کو یہ بندے بڑے پسند ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جائے رضا والی سکھ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والے تو فرمایا کہ اگر یہ خوش ہو جاتے راضی رہتے اس پر جو ان کے ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا پہلی بات دوسری بات مکانو حسب و اور یہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے سبق کل پایا جاتا ہے ان کے اندر اور یہ کہتے ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے حسب و یہ بڑا مبارک کلمہ ہے بڑا مبارک کلمہ ہس من اور ساتھ ملا نے کہا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نمرود میں ڈالا گیا اس وقت یہی کلمہ پڑھا تھا ہس من بکی اور چوتھے پارے میں آتا ہے جب صحابہ اکرام کو ڈرایا گیا کہ مجھے بہت بڑا لشکر لے کر تم پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو انہوں نے انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا تھا حسب اللہ آ رہے دو بڑے لشکر کو بھی دیکھ لیں گے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ہے کام بنانے والا تو کہ یہ کہتے حسم اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے تیسری بات یہ کہتے اللہ من ہمیں اللہ دے گا اپنے حضر میں سے اور اللہ کا رسول بھی دے گا آج کم ملا کل زیادہ مل جائے گا یہ کہتے چوتی سری بات یہ اور چوتھی بات کیا راگی بھول ہم تو ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں ہم تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے چاہے وہ تھوڑا دے یا زیادہ دے ہر حال میں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہیں گے اسی سے مانگنا اسی کی عبادت اسی سے تعلق اسی سے محبت یاد اکثر کہتا رہتا ہوں اس سارے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اقبال کے الفاظ میں بہار ہو کے خزان لا اللہ مومن کی شان یہ ہے ہر حال میں اللہ جس حال میں بھی رکھے وہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق رکھے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے صدقات اور زکات کے حوالے سے فرمایا کہ ان نماز صدقات صدقات فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے صدقات کے مصارف سننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صدقہ صدقے کا لفظ یہ صدق سے نکلا ہے اور صدق کا معنی سچائی تو صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ کرنا یہ اس کے قول ویل کے سچا ہونے پر دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیش نظر ذاتی اغراض نہیں بلکہ اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے اور صدقہ دینے والے کا صدقہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر واقعی ایمان ہے جو اپنی کمائی کو دے رہا ہے اللہ کے بندوں میں اللہ کی رضا کے لیے